کہ نبی علیہسلاۃ وسلم نے عورتوں سے کہا یا ماشاء النساء اے عورتوں کی جماعت تصدقنا صدقہ خیرات کیا کرو وہ اکثر نمین اور بہت زیادہ توبہ استغفار کیا کرو بہت زیادہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کرو یہ آپ کن سے خطاب کر رہے ہیں عورتوں سے پتا چلا عورتوں سے الگ بھی گفتگو کی جا سکتی ہے جب وہ پردے کی حالت میں ہوں انہیں الگ بھی درس دیا جا سکتا ہے تو آپ عورتوں سے کہہ رہے ہیں صدقہ کا خیرات کیا کرو بہت زیادہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کرو فرمایا انتھرا کہ جب میں نے جہنم دیکھی تو جہنم میں زیادہ عورتیں تھیں مرد کم تھے تو ایک اور کہنے لگی کہ اے نبی علیہ السلام کیا وجہ ہے کس وجہ سے جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں کیوں عورتیں زیادہ جہنم میں داخل ہوں گی کیا وجہ ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ لانا و تکفر تم بہت زیادہ لان کرتی ہو تیرے اوپر لانت ہو تو ہے لان فٹے منہ کہتی ہیں کہ نہیں کہتی تو نبی علیہ السلام ہیں تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو اور دوسرے نمبر پہ اس لیے کہ تم خامدوں کی ناشکری کرتی ہو اب میرے بھائیو اسلام, اسلام جو ہے بہت عمدہ دین ہے بہت اچھا دین ہے اسلام نے کیا کہا خامد کا خرچہ بیوی بی کا خرچہ کس کے ذمے ہے جی اور اسے کہا گیا کہ گھر میں بیٹھو پنکھے کے نیچے سائے میں اے سی کے نیچے اور خامو سے کہا گیا گھر سے نکلو کما کر لاؤ اس کے کپڑے تمہارے ذمہ ہیں اس کی رہائش تمہارے ذمہ ہے اس کا کھانا تمہارے ذمہ ہے اب مرد دکے کھا رہا ہے سڑکوں کے اوپر کسی نے ریڈی لگائی ہوئی ہے کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی دفتر میں جا کے اپنے ڈائریکٹر کی باتیں اور گالیاں سنتا ہے کیوں کیونکہ بچوں کا پیٹ پالنا ہے بیگم کا پیٹ پالنا ہے اب اس کے مقابلے میں شریعت عورت سے کیا اتقادہ کرتی ہے کہ اس خامن کا شکر ادا کرو اسے جزاک کر اللہ کہو وہ تمہاری وجہ سے دنیا گھومتا ہے کتنے ہمارے بھائی ہیں جو سعودیا میں بیٹھے ہوئے ہیں دو سال کے بعد گھر جاتے ہیں کس یہ بیگم بچوں کی خاطر اب بیگم کیا کرتی ہے چھوٹی سی بات ہو گئی کبھی کچھ شادی وغیرہ آ گئی مطالبہ ہوتا ہے جناب اتنے سوٹ چاہیے اب خامند نے اگر ایک بھی کام لے دیا تو اس کی خیر نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں کبھی میں نے خیر دیکھی نہیں وہ جو عورت ہے اس کا خامد جو وہ مانگے وہ کر دے دیتا ہے اور تمہارے پاس جب بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے تو نے مجھے رلا کے گھر سے رخصت کیا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم خامدوں کی نہ کرتی ہو اس لیے عورتیں زیادہ تعداد میں کہاں ہوں گی جہنم میں ہوں گی اب میرے کئی بھائی ہیں اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے وہ اپنی بیگم کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ واقعی کہ یہ بیماری میری بیگم میں بھی پائی جاتی ہے یہ نہیں سوچیں گے کہ میری بہن میں بھی پائی جاتی ہے یہ نہیں سوچیں گے میری ماں میں بھی پائی جاتی ہے یہ نہیں سوچیں گے میری بہن میں بھی پائی جاتی ہے, پائی جاتی ہے ان کو میں سمجھاؤں یہ حدیث سننے کے بعد بیگم کو بتانے کا پروگرام بن چکا ہے یہ پروگرام نہیں بنا کہ اپنی بیٹی کو بھی حدیث سنانی ہے کہ بیٹی صبر کرنا صبر کرنا خامت کی نشکری نہ کرنا یہ پروگرام نہیں بنا کے بہن سے بھی کہنا ہے ماں سے بھی کہنا می کیوں اور بکل لڑتی ہو حدیث میں نے یہ سنی ہے میرے ابا کی نشوکری نہ کیا کرو مشکل وقت آتا رہتا ہے نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی کئی کئی دنوں تک کھانا تیار نہیں ہوتا تھا کئی کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا ایسے ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا تو اس لیے میرے بھائی اور نبی اسلام کیا فرما رہے ہیں کہ یہ وجہ ہے جس وجہ سے جہنم میں عورتیں زیادہ تعداد میں ہوں گی تو آگے جا کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ عورتیں حالانکہ دینی لحاظ سے اور عقلی لحاظ سے مردوں سے پیچھے ہیں نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ عورتیں حالانکہ دینی لحاظ سے عقلی لحاظ سے مردوں سے پیچھے ہیں اس کے باوجود مرد کے اوپر غالب ہو جاتی ہیں حالانکہ مرد عقل میں آگے ہوتا ہے مرد کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیتی ہیں باتیں اپنی منوا لیتی ہیں عقل میں پیچھے ہونے کے باوجود صاحب کلام رضوان اللہ یاری مجمعین ان سے نبی علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں ان خاتین سے جو دنیا کی سب سے اچھی خاتین تھی دینی لحاظ سے بھی عقل کے لحاظ سے بھی تو انہوں نے آگے سے منہ نہیں بنایا آگے سے احتجاج نہیں کیا آگے سے جلوس نہیں نکالا کہ جی عورتوں کو کم حقوق دیے جا رہے ہیں ایسی بات نہیں بلکہ بڑے پیاروں محبت سے خاتون نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام عورتیں کس طرح دینی لحاظ سے اور عقلی لحاظ سے مردوں سے پیچھے ہیں فرمایا دینی لحاظ سے اس لیے پیچھے ہیں کہ عورتیں حیض کے دنوں میں نماز نہیں پڑتی حیض کے دنوں میں روزے نہیں رکھتی تو روزے تو بعد میں رکھ لیتی ہیں لیکن حیض کے دنوں میں نمازیں بالکل نہیں پڑتی نہ ان دنوں میں نہ بعد میں چھ دن اگر حید آتا ہے سات دن کتنی نمازیں گئی جی اکیس دن تو فرمایا یہ دینی لحاظ سے پیچھے ہو گئیں اور عقلی لحاظ سے اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے اللہ تعالیٰ فرماتی کیونکہ اگر ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری یاد کرا دے گی پتا چلا کہ عورتوں کا حافظہ مردوں کے مقابلے میں تھوڑا سا کم ہوتا ہے عام طور پہ کوئی ایک آدھ عورت مردوں سے آگے ہو سکتی ہے لیکن جو اصول بنتے ہیں وہ غالب یعنی کہ معاملات کو دیکھ کر بنتے ہیں کہ نوے فیصد کیا ہے پچانوے فیصد کیا ہے ایک آدھ اور زیادہ ذہین ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا ایک آدھ مرد اگر نکھٹو ہے اس کا ذہن کمزور ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے عام طور پہ مرد جو وہ عورتوں سے اقلی لحاظ سے آگے ہوتے ہیں اب میرے کئی بھائی سوچ رہے ہوں گے سب نہیں کئی کہ جنہوں نے اب تک یہ سنا ہے کہ مرد و عورت برابر ہیں جن کو سبق یہ پڑھایا گیا اصول یہ سکھائے گئے اب وہ ایسی عادی سن کے پریشان ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ جو اصول ہمیں بتائے گئے تھے وہ غلط تھے جو قوانین ہمیں بتائے گئے تھے یورپ سے جو آئے تھے وہ غلط تھے اور اللہ کے رسول کی حدیث بالکل صحیح ہے وہ حدیث کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں کئی دفعہ سوچتے ہیں مولوی صاحب کو کیا ضرورت ہے ایسی حدیثیں بیان کرنے کی ایسی حدیثیں اس زمانے میں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے نعوذ باللہ کیا نبی علیہ السلام کا دین ایک مخصوص وقت کے لیے آپ کا دین تو قیامت تک کے لیے اگر کوئی سمتا ہے کہ آپ کے دین کا کوئی ایک حصہ کوئی ایک حدیث کوئی ایک عید اس زمانے میں ایسی نہیں ہے کہ اسے سنایا جائے اسے بیان کیا جائے تو میرے بھائی اس کی سوچ بڑی خطرناک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یا من خلق کہ میری مخلوق کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے اللہ کہہ رہے میری مخلوق کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے تو اللہ نے پیدا کیا ہے مرد کو اللہ نے پیدا کیا عورت کو اللہ جانتے ہیں کس کی عقل زیادہ ہے کس کی عقل کم ہے اور اگر دنیا دیکھنی ہے تو اس لحاظ سے بھی آپ جان سکتے ہیں وہ ممالک جو نعرہ لگاتے ہیں کہ مرد و عورت برابر ہیں ان کو آپ دیکھ لیں وہاں پہ جہاں پہ عورتوں کو اپنی طرف سے انہوں نے برابر کے حقوق دے دیے گھروں سے بھی نکال لیا اسکول میں بھی برابر بیٹھتی ہیں ہر چیز میں برابری دے دی وہاں بھی آج دیکھ لیں کہ جو ان کی کابینہ بنتی ہے اس میں منسٹر عورتیں کتنی ہوتی ہیں مرد کتنی ہوتی ہیں دیکھ لیں امریکہ برطانیہ کو آپ آپ لوگ اس وقت تیس سال کے ہیں چالیس سال کے ہیں پچاس سال کے ہیں بتائیے آپ کی زندگی میں امریکہ میں کوئی خاتون صدر بنی ہے جی نہیں بنی اور ان کی کابینہ بھی دیکھ لیں ان میں عورت جو وزیر ہوگی ایک یا دو ہوں گی باقی سب مرد ہوں گے برطانیہ میں بھی ایسے ہے میری آپ کی زندگی میں ایک خاتون آئی تھی بس اور کابینہ آپ ان کی دیکھ لیں ہمیشہ منسٹر ایک آدھ عورت ہوتی ہے باقی سب مرد ہوتے ہیں اپنی طرف سے انہوں نے ساری سہولتیں فراہم کر دیں لیکن اللہ نے صحیح کہا تھا کہ اللہ علم خلق مجھ سے بہتر میری مخلوق کو کون جانتا ہے تم نے سب کچھ کر لیا پھر بھی برابر نہ ہو سکی اور مسلمان مالک میں دھکے سے کیا جا رہا جی تینتیس فیصد دو دھکے سے ان کو لے کر آؤ دھکے سے گھر سے نکالو یہ برابری تو نہ ہوئی یہ تو آپ مردوں کو پیچھے دکیل رہے ہیں آپ تو برابری بھی نہیں دے رہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے برابری کا نعرہ لگایا تھا وہاں پہ بھی عورت برابر نہ آ سکی کیونکہ برابر نہیں ہے اسلام میں کیا ہے اصل میں اسلام میں مرد و عورت میں برابری نہیں بلکہ مرد و عورت میں انصاف ہے اسلام نے کیا دیا ہے انصاف کا نعرہ برابری کا نعرہ نہیں دیا آپ اس کی مثالیں سمجھ سکتے ہیں مجھ سے آپ کے گھر میں پانچ بیٹے ہیں ایک بیٹا بیس سال کا ہے ایک پندرہ سال کا ہے اور ایک دس سال کا ایک پانچ سال کا ایک ایک سال کا ہے کیا آپ جتنا خرچہ بڑے بیٹے کو دیتے ہیں اتنا ہی ایک سال کے بچے کو دیتے ہیں تو برابری کیوں نہیں کر رہے برابری کریں نا برابری نہیں انصاف کر رہے ہیں کہ جتنا اس کو چاہیے اس، اتنا اس کو دیں گے جتنا چھوٹے کو چاہیے اتنا چھوٹے کو دیں گے اگر چھوٹے کو آپ دس روپے خرچ کرتے ہیں اور بڑے کو بھی آپ دس روپے دیں گے تو بڑا چیخے گا. وہ حالانکہ جانتا ہے کہ برابری ہے لیکن کہے گا انصاف نہیں ہے میں بڑا ہوں میرا پیٹ بڑا ہے میرا کھانا زیادہ ہے میرے خرچے زیادہ ہیں ایسے ہے کہ نہیں ہے میرے بھائیوں تو اگر آپ کہیں گے کہ نہیں میں برابری کر رہا ہوں تو وہ کوئی بھی آپ کو عقلمند نہیں مانے گا ایسے ہی میرے بھائیوں اسلام نے انصاف کیا ہے مرد و عورت کے ماں بہن اسلام نے عورت سے کہا تم گھر کی ملکہ ہو گھر میں بیٹھو تمہارے لیے کما کر کون لائے گا مرد وہ تمہیں کھانا لا کر دے گا وہ تمہیں کپڑے لا کر دے گا وہ ذمہ دار ہے تمہاری اولاد کے خرچے کا بھی تمہارے خرچے کا بھی اس لحاظ سے تو اسلام نے عورت کو یہاں مرد سے آگے کر دیا ہے اور یہ اسلام کا انصاف ہے برابری نہیں ہے انصاف ہے کیونکہ عورت اس قابل نہیں ہے اس کا جسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اسے سڑکوں پہ باہر نکالا جائے وہ مردوں کے ساتھ دکے کھائے مردوں سے لڑے بسوں میں مردوں کے ساتھ کڑی ہو وہ مردوں کی طرح تھوڑے چلائے اور لوہار بن جائے یہ عورت کا جسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو اسلام نے اس کے ساتھ ہمدردی کی ہے گھر میں بیٹھو آرام سے کھاؤ پیو جب تم چھوٹی تھی تمہارا باپ تمہارا, تمہارے اوپر خرچ کر رہا تھا بڑی ہوئی خرچہ کس کے ذمہ ہے خاون کے ذمہ اور خاون فوت ہو جائے گا تو بیٹوں کے ذمہ تمہارے ذمہ کچھ نہیں ہے اس سے زیادہ عورت کو حقوق اور کون سا دن دے سکتا ہے جو حقوق اسلام نے دے دیے ہیں اور جنہوں نے نعرہ لگایا تھا برابری کا ان کے ہاں عورت کا مقام کیا ہے جب جوانی ڈال جاتی ہے تو زندگی کہاں گزارتی ہے بےچاری اولڈ ہاؤس میں بیٹے کا سال میں ایک دفعہ دیدار ہوگا وہ بھی جب کون سا دن ہوگا مدر ڈے یا کرسمس ڈے اس موقع پہ دیدار ہوگا وہ بھی ہو سکتا ہے لیٹر ہی آئے بس دار ہو سکتا ہے اس موقع پہ بھی نہ ہو تو یہ لوگ جن کا اپنا معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا ہم ان کی وجہ سے, سے طریقہ شکار کیوں ہوں میرے بھائیو اسلام نے جو دین دیا بالکل صحیح دیا آپ دیکھیں اسلام نے عورت کو ایک تو ہک مہر دیا ہے ہک مہر دیا کہ نہیں دیا اور ساتھ وراثت دی ہے باپ کی طرف سے آدھی دی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انصاف نہیں کیا نہیں آپ ذرا حقائق کو دیکھیں اسلام نے کہا عورت کو حکمہر دو خرچہ کس کے ذمے ہے خامد کی حکمر کیا کرے گی جیب میں رکھے گی ایسے ایک نہیں ہے جب باپ فوت ہو جائے گا وراثت ادھر سے بھی آ گئی کیا کرنی ہے جیب میں رکھنی ہے خرچہ تو سارا تمہارا خامند کے ذمے ہے تو آدھی وراثت بھی بہت ہے اس لڑکی کو جس کو آدھی وراثت ملی ہے اس کے بھائی کا حال دیکھیں بھائی کو پوری ملی ہے اس کو ملا اس کو ملا سو روپیہ اس کا پچاس روپیہ سیو ہے محفوظ پڑا ہوا ہے کیونکہ خام خرچ کر رہا ہے اور جو بھائی کو سو روپیہ ملا تھا وہ بیوی بی کا خرچہ بھی برداشت کر رہا ہے بیٹوں کا بھی اس کا تو ختم بھی ہو گیا اس کا ختم ہو گیا اس کا ابھی تک پڑا ہوا ہے تو میرے بھائی اس لیے اسلام نے جو دیا ہے نظام بہترین نظام دیا ہے اور اس میں کیا ہے میں کیا بتا رہا تھا انصاف ہے برابری نہیں کیا ہے انصاف اسلام نے بیٹے سے کیا کہا ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے ماں تمہاری ماں کے کتنے حقوق ہیں جی بیٹے سے اسلام کیا کہتا ہے تمہارے اوپر تمہاری ماں کے کتنے حق ہیں کسی کو بھی نہیں پتا میرے بھائی جی تین حق ہیں ماں کے بیٹے کے اوپر کتنے حق ہیں اور باپ کا یہاں اسلام نے ماں کو آگے کر دیا برابر نہیں کہ آگے کر دیا کیوں کہ نو ماں پیٹ میں کس نے رکھا تھا ماں نہیں نو ماں پیٹ میں رکھنا آسان کام نہیں ہے اور پھر جو ولادت کی دردیں ہیں یہ وہی جانتے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے اور پھر اس کے بعد دودھ پلانے کے دو سال بار بار بچہ پیشاب کر رہا ہے نیند خراب کرتا ہے عورت کی نیند پوری نہیں ہوتی اور بیٹے کی وجہ سے کبھی یہ نہیں کھاتی کبھی وہ نہیں کھاتی تین سال چار سال عورت کے ایک بچے کی وجہ سے ایسی گرتے ہیں حمل ٹھہرنے سے لے کر دودھ پینا اور یہ سارے مراحل تین چار سال عورت کے ایک بچے کی وجہ سے تکلیف کے سال ہوتی ہیں اس لیے اللہ تعالی نے کہا کہ ماں کے کتنے حق ہیں تین اور باپ خرچہ دیتا رہا ہے اس کا بھی ایک حق ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں پہ اسلام نے کیا کیا ماں کو آگے کر دیا اور مرد کو پیچھے کر دیا تو جس کا جو حق بنتا ہے اسلام نے وہ دیا ہے اسلام میں انصاف ہے برابری برابری کا نارا وہ لگاتے ہیں جو اندھے ہوتے ہیں اور جن کو نظر آتا ہے وہ برابری کا نعرہ نہیں لگاتے وہ انصاف کا نعرہ لگاتے ہیں جس کا جو حق بنتا ہے وہ دو جس کا جو حق بنتا ہے وہ دو یہ اسلام کا نعرہ ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے کہ یہ عورت نبی علیہ السلام سے کہہ رہی تھی کہ ہم دینی لحاظ سے پیچھے کیوں ہیں تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ رمضان میں حیض کے دنوں میں تم نمازیں نہیں پڑتی روزے نہیں رکھتی تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے کہ روزہ حیض کے دنوں میں ٹھیک نہیں ہے نفاظ کے دنوں میں ٹھیک نہیں ہے عورت رکھے بھی تو ایسا روزہ نہیں ہوگا دیگر مسائل کا ذکر آگے آتا رہے گا خلاصہ اکلام یہ ہے آخر میں کہ روزہ تب صحیح ہوگا جب نیت صحیح ہو اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی عورت ہے تو حید نفاظ سے پاک ہو اللہ تعالی شریعت کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق نہایت فرمائے اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں اور اگر آج کوئی نیا سوالوں